شہید اسلام ڈاٹ کام خالف و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل اللہ تمسیل ہدایت تمسیل ہدایت میرے عزیز اس کا ظاہری معنی کرو نا ظاہری معنیٰ نہیں بنتا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا یہ ظاہر بنتا ہے کیسے نور ہے آسمان زمین کا لہذا نور بمان منور لکھو اللہ منور و آہل السماوات والارض اللہ منور و السماوات والارض اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کو اور زمین والوں کو اب مانا سمجھ آئے اللہ تعالی نورے ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ماسال نور ہی مثال اس کے نور ہدایت کی پہلے میں آپ کو سمجھا دوں جی یہ تاک چاہ تاک چاہ جیسے یہ آپ تو الماری ہیں نا تو پہلے کیا ہوتے تھے چھوٹے تاکچے ہوتے تھے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 مسل نور تاک کے کہ اس کے اندر چراغ ہو اور چراغ ہو بیج شیشے کے زجاجہ منہ منا کندیل کندیل کہتے ہیں شیشہ از تو اور کیفیت کندیل کی یہ ہو کہ گویا کہ وہ موتی ہے چمکدار بالکل صاف ہو یوں کہہ دو من شادرتن پھر وہ جلایا جائے چراغ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 دلیل نکلی لکھو اور فی بیوت ان سے پہلے سب بہو معذوف ہے سب بے ہو فی بیوتن تسبیح بیان کرو تم بیچ ایسے گھروں کے کہ حکم کیا اللہ نے یہ کہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے ان کے اندر نام اس کا وہ کون سے گھر ہیں یہی مسجدیں ہیں کون ہے مسجد اس میں تصبی بیان کرو یو سب الفیحہ تصبی بیان کرتے ہیں واسطے اللہ کے ان گھروں کے اندر صبح اور شام کون تصبی بیان کرتے ہیں رجالم یہ فعل ہے یہ سب کا ایسے مرد کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بہ تجارت کے نیچے کو خرید بہ کے نیچرے کو فروخت نی غافل کرتے ان کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اے یو سب لہو کے نیچے لکھو مستفی دین من النور کے اوساف جو اللہ کے نور ہدایت سے مستفی دین ہیں مستفی دین منا نور کے اوساف پہلی بس تو ہے کہ تصوی بیان کرتے ہیں آ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 کہ مستراب ہوں گے اس کے اندر دل اور آنکھیں تا کہ بدلا دے ان کو انجام لکھو انجام مستفی دین کہ بدلا دے ان کو اللہ تعالی بہترین بدلہ ان اعمال کا جو کرتے ہیں اور زیادہ دے گا ان کا اپنے فضل سے دیدار اور اللہ رزق کہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر صاحب کے یہ کس کا بیان تھا جی مستفی دین نور کا اب آگے حادشے پہ لکھو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 کہ برداشت نہ کر سکا مر گیا وہاں تو جس طرح اس کا اشارہ ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کام آئیں گے یہ پانی نہیں ہوں گے کیا ہوئے ریت کی طرح وہ سمجھی بات جی مثال کفار جو قائلین ہیں ماد قیامت کے جو کافر ہیں امال ان کے مثل چمکتی ریت کے ہیں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 ان کے لیے کیا بات میں کقلی نمبر ایک. کیا نہیں دیکھا تو انہیں بے شک اللہ تصبی بیان کرتے ان کے لیے منفی سماوات والارو. آسمان و زمین کی سب چیزیں اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں صافات پر پھیلائے ہوئے اے ایسے پر پھیلا کے جاتے ہیں ہر ایک نے تا کہ ایک جان لی دعا اپنی یہاں صلات کا من کیا کرو دعا اپنی تصبی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 کنکڑے کنکرے اسی طرح ان سے بھی اولے کا ٹوٹ ٹوٹتے گرتے ہیں اب سمجھی باپ آب. اب دیکھو یہ بھی مشکل ہے بعض آدمی جیبال کا من نہیں سمجھ سکے وہ کہتے ہیں آسمان پہ, پہ پہاڑ کیسے ہیں تو میں نے آسمان پہ پہاڑ بتا دیا کیا بتایا ہے یعنی وہ بادل جس میں پانی جم گیا برف بن گیا اتارتے اللہ تعالی بادلوں سے سماپنا بادلوں سے اتارتا ہے اللہ تعالی بادلوں سے یعنی پہاڑوں سے مین بیا نہیں ہے یعنی کیسے پہاڑوں سے وہ پہاڑ جو ان بادلوں کے اندر ہے دوسرے بادل پانی والے اور یہ کیا ہو گئے برف بار, بار. مین بارہ دن اولے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے ان پہاڑوں سے اولے بس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے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 میں جانوروں کے اقسام پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پہ جیسے تم ہو ہوئی چمپ تم بیٹھے وہ <سؤال> تم پیٹ پہ چلتے ہو گیا تو میں آپ کی حمفلہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آپ لوگ آ پھر ہیں پیٹ سے ٹوٹ دینی آپ اٹھیں گے نا ان کو کہنا پیٹ پہ چلتے آج پیٹ پہ چلانا ہے تم کو جاری. جانوروں کے اقسام پر بعض ان میں سے چلتے ہیں اپنے پیٹ پہ جیسے سانپ وغیرہ اور بعض ان میں سوائیں جو چلتے ہیں اپنے پاؤں پہ وہ تم ہو مرغ بھی ہو گئے بعض ان میں سے چلتے ہیں چار پاؤں پہ پیدا کرتے اللہ جو چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ قات انض اللہ ترغیب القرآن بے شک اتاری ہم نے ایتے واضح اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اشرارت مستقیم کی وہ یکل شکوا منافقین اور کہتے ہیں منافق ایمان لہم ساتھ اللہ کے ساتھ رسول کے وطانہ دل سے مانا پھر پھر جاتا ایک گروہ ان میں سے بعد اس کے حالانکہ نہیں وہ بالکل موم جھوٹ بولتے ہیں بائزہ اور جب بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اچانک ایک گروہ ان سے اراز کرنے والا ہوتا ہے ہاں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 اسباب ایرا کیا ان کے دل کے اندر بیماری ہے بیماری سے مراد کفر جازم پکا کفر ہے امر تابو یا شک میں پڑ گئے منافق ہیں ام یخواب نمبر تین یا اندیشہ کرتے ہیں یہ کہ ظلم کرے گا اللہ ان کے اوپر اس کا رسول آگے فرمایا ٹھیک ہے کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں لیکن اب کیوں نہیں آتے اس لیے نہیں آتے کہ اب ظالم ہیں اب کیا ہیں ہے؟ ظالم ہے. حق دبایا ہوا ہے یہ بل الا کہ ظالمون بل وہ ظالم ہے اس لیے حضور کے خدمت میں نہیں آتے ظلم کیا ہوا ہے. حق دبایا ہوا ہے اسلام